اوپر کی سمت ٹھیک ہے جیسا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو آسمان سے پانی برسانا تو آسمان سے تو پانی نہیں آیا کرتا وہ تو بادلوں سے آیا کرتا ہے تو بادل تو قریب ہی ہوتے ہیں ہمارے تو آسمان کا لفظ جس وقت قرآن کریم میں ذکر ہو سما کا لفظ سما تو کبھی اس سے مراد وہ سات آسمان ان میں سے کوئی آسمان یعنی مراد کیا جاتا ہے اور کبھی اوپر کی سمت مراد لی جاتی ہے یعنی اوپر کی طرف ڈائریکشن جو ہے اوپر کی تو اللہ کہتے ہیں کہ ابھی ہی ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اب کوئی یہ کہے کہ جی آسمان سے پانی کہاں سے آ رہا ہے بادلوں سے آ رہا ہے تو وہاں پر مراد ہوتی ہے کہ اوپر کی سمت سے آپ اوپر دیکھتے ہیں تو بادل ہوتے ہیں تو وہاں سے پانی جو ہے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا ستاروں سے سجایا اس سے مراد یہی جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک چیز تو یہ ہوگی پھر دوسری بات یہاں پر یہ ذکر ہوگی کہ اس کو یہ بھی ذرا سمجھتے جائیے گا کہ, کہ جو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے بھی یہ آسمان پر تو نہیں جا سکتے تھے لیکن یہ آسمان کے قریب چلے جایا کرتے تھے تو بات سن لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بےسط ہوئی تو ان کو آسمان کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا تو جو ہی یہ شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں بات سننے کے لیے تو فوراً ان کے پیچھے ایک آگ ہے آگ کا گولا لگتا ہے جس کی وجہ شیطان بھاگتا ہے پیچھے فرشتہ آگ کا گولا لے کر مارتا ہے اس کو اور اس طرح مر جاتا ہے جس کے وقت ہم رات کے وقت کہتے ہیں جی شہاب ثاقب شہاب ثاقب ٹھیک ہے تو یہ شہاب ثاقب ظاہر تو آج کل کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جی شہاب ثاقب کیا ہے کہ ہماری جو نظام شمسی ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے آپ جو سمجھیں کہ چٹانے ہیں جو ہوا کے اندر اڑ رہی ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چٹانیں یا وہ پتھر وغیرہ وہ زمین کی طرف آتے ہیں اور زمین کے گرد اللہ تعالیٰ نے ایک فضا بنائی ہوئی ہے یہ فضا جو, جو چیز بھی آتی ہے تو جب آئے گی تو یہ رگڑ کھاتے ہوئے بڑی تیزی سے آ زمین کی گریویٹی کی گریویٹیشنل فورس ہے زمین کی زمین اپنی طرف کھینچتی ہے چیزوں کو یہ بڑی تیزی سے آتے ہیں تو یہ فضا کے اندر رگڑ کھاتے ہیں اور یہ جل جاتے ہیں سائنس کا تو یہ کہنا ہے اب واللہ اللہ عالم کے کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذکر کیا اس کا ایک تعلق جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے اس لیے سائنس ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ جی ایک فرشتہ جو ہے وہ بھاگتا ہے شیطان کے پیچھے اور شولہ مارتا ہے سائنس یہ بات کر دیتی ہے اس کو اس لیے بعد لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو جاتے بھائی یہ تو یہ تو شہاب ثاقب ہوتا ہے یہ تو شاب ساکب ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ شیطان کو مارا جا رہا ہے تو شاب ساکب ہے تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے ہمیں جو, جو حقیقت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور یہی جو بعض دفعہ یہ جو مٹی یہ ریت ہوتے ہیں ٹیلے اس طرح کی چیزیں آ رہی تھی جٹانیں وغیرہ اگر یہ اوپری ہوا میں جل جاتی ہیں تو یہ شاب ثاقب کہلائے جاتے ہیں اور اگر یہ زمین پر آ جائیں تو اس کو پھر نیزک کہا جاتا ہے نیزک اور آپ کو پتا ہوگا کچھ عرصہ پہلے رشیا کے اندر یہ باقاعدہ گرے تھے وہ رشیا کے اندر جو ہیں ابھی چند ہی عرصے گرتے رہتے ہیں زمین کے اوپر تو آگے گرتے رہتے ہیں لیکن رشیا کے اندر چند دن پہلے ایسا ہوا تھا میرے میں ایک دو مہینے تین مہینے جو ہیں اس طرح پہلے تو وہ یہ انیزے کہلاتے ہیں تو اسنا جب شیطانوں کو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ یعنی ان کو آسمانوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے شیطان مردوں سے یہ جا کر کیا کرتے ہیں یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس کو پیچھے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پھر ایک روشن شولہ لگا دیا جاتا ہے جس کا پیچھا کرتا ہے اور جا کر ان کو مار دیا جاتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہ آسمان کی بات تھی اب زمین کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اس میں پہاڑ بنائے ٹھیک ہے اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں زمین کے اندر یہ زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے روزی کا سامان بھی پیدا کیا ہے زمین کے اندر سے ہی روزی زمین سے غلے نکلتے ہیں پھر زمین سے مادنیات نکلتی ہیں زمین سے کیا کچھ تو گویا یہ انسان کی روزی کا جو بندوبست ہو رہا ہوتا ہے یہ زمین ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے زمین ہی کے ذریعے سے تو یہ اس کا بھی ذکر کیا جائے گا اور یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ہر چیز کے خزانے پھر اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتے ہیں ہوائیں بھیجتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں کو پانی سے بھر دیتی ہیں پھر okay. آسمان سے پانی نیچے آتا ہے اسی سے ہم سیراب ہوتے ہیں ٹھیک okay. ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ذکر کی اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی ذکر کریں گے کہ دیکھو ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں okay. یہ پورا کا پورا اس کے اندر ذکر کیا جائے گا اب دیکھ لیجئے رکو نمبر دو شروع ہونے لگا سورہ ہجر سورہ ہجر کا رکو نمبر دو اس کے الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے لیجیے سما, سما سے مراد آسمانی یعنی آسمان سے میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ سما کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد وہ آسمان بھی ہو سکتے ہیں اور اوپر کی سمت بھی مراد لی جا سکتی ہے اور بروجن بروج بروج کلے کو کہا جاتا ہے کلا کلا جو کاسل ہوتا ہے کلا اس کو اردو زبان میں لوگ قلعہ کہہ دیتے ہیں لیکن یہ عامی زبان ہے عامی زبان ہے اصل لفظ جو ہے وہ ہے کلا کلے کا لفظ جو ہے تو یہ چیز وہ ہوگی لیکن یہاں پر بروج سے مراد لی جائے گی بروج سے مراد ہے ستارے ستارے ا زن سے مراد نا زئی نہ جسے ہم لفظ ملکتا ہے مزین کرنا سجاوٹ تو یہ اسی لیے ہوگا ناظرین دیکھنے والوں کے لیے اور ایک لفظ آئے گا وہ حفیظ حفاظت صحیح ہے حفیظ اور رجیم مردود کو کہا جاتا ہے مردود رجیم اب دیکھیے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سما بروجن <بُرُوجًا> اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں یعنی ستارے ناظرین اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ ادا کی ہے دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ ادا کی یہ جی اللہ تعالیٰ اپنی شیطان سے محفوظ رکھا محافظ نہ اور ہم نے اس کو محفوظ رکھا حفظ نا حفظ نا کا سیکھا تھا نا متکلم اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے لیے متقلم محافظ نہ ہا کل شیطان الرجیم اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا مگر کیا الا منسترا کا سامان اس کا اشتراک یہ کیا ہوتا ہے یہ چوری کرنے کے معنی ہوتے ہیں چوری سارے عردی میں لفظ استعمال کیا ہے چور کے لئے سارے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کا یہ بابے باب اختیال سے باب اختیال سے ٹھیک ہے نا اس طرح کا اختصاب اف افتا الا جیسے اس طرح کا سر کا مادہ ہے اس کا اصل میں روٹ جس کی سر کا ہے تو اللہ منسطارہ کا سما چوری کرنے کے معنی میں ہے اتباہو اتباہ اتباہو با ات یہ مطلب کہ پیچھے لگنے کے معنی ہوتے ہیں پیچھا کرنا نا پیچھے پیچھے کمانا ہوتا ہے شہابن شہابن شعلے کو کہا جاتا ہے شہابن شہاب ثاقب شہاب ثاقب جو لفظ کہا جاتا ہے شہابن شعلے کو کہا جاتا ہے اور مبین سے مراد ہے کہ روشن یعنی مبین سے مراد کیا ہوگا روشن روشن ویسے تو واضح ہوتا ہے لیکن مبین سے مراد روشن کی اس میں آ جائے اس کو اللہ منسارا کا سماں البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے اللہ منستارا کا سماں جو چوری سے سننے کی کوشش کرے جو شیتان چوری سے سننے کی کوشش کرے تو ات باہ ات باہ شہاب المبین تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے اگر چوری سے سننے کی کوشش کرتا ہے ش... رہتا ہے یہ تو آسمانوں کی بات ہو گئی اب اللہ اپنی زمین کی قدرت کی بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری قدرت آسمانوں کے اوپر تو میں نے یہ میری قدرت زمین کی طرف اپنے ارد گرد بھی دیکھ لو آگے آئے گا یہ انیس نمبر آئےت میں مدد نہ مدد نہ مدد نہ جمع متکل کا سیکھا پھیلانے کے مانا مدد نہ پھیلانے کے الکئینا کا مطلب ہے کہ الکئینہ سے یہ متکل کا سیکھا ہے کہ الکا یو سے مراد تو ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ ڈال دینا تو یہاں پہ ہم یہ کہ گے رکھ دینا رکھ دینے کے معنی روا سیا پہلے بھی ذکر کر چکا پہاڑوں کے لیے پہاڑوں کے لیے روا پہاڑوں کے لیے پہاڑ امبتنا امبتنا کا مطلب اگانا ٹھیک ہے اور موزوں توازن موزون سے مراد کیا ہوتا ہے توازن اسے جو چیز وزن کی جاتی ہے موزون مفول کا سی ہے اب دیکھیے ایپ نمبر انیس ورضا مدد اور, اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے وہ الکئی نافی ہا اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھتی ہیں جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھتی ہے وہ امبط نفی من کل شعی موزن اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں پہاڑ رکھتی ہے اس کے اندر پہاڑ رکھتی ہے وہ نہ فیحا روا نے پہاڑ ہوتا یہ تھا کہ شروع شروع میں جب زمین کو زمین کو سمندر پر بچھایا گیا تھا زمین کو سمندر پر بچھایا گیا تو وہ دولتی تھی یعنی ہلتی تھی تو اس, کی اس کے لیے اللہ تعالی نے پہاڑ پیدا کیے تاکہ وہ زمین کو جما سکیں جیسے میخ لگائی جاتی ہے نا میک لگائی جاتی ہے کسی چیز کو اگر آپ میخ, میخ نہیں لگاتے اور آپ ویسے کوئی چیز رکھتے ہیں تو نیچے سے کسی چیز کو آپ ہلائیں گے تو وہ اوپر والی چیز ہلے گی لیکن اگر آپ اس چیز کو میخ کے ساتھ جوڑ دیں گے نیچے لکڑی کے ساتھ تو پھر وہ چیز ہلے گی نہیں تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو لگا دیا زمین کے ساتھ جب پہاڑ لگائے گے تو پھر زمین کیا ہوگی کہ جی بالکل توازن کے ساتھ ہوگی تو ایسے ہوا اب زمین کے اندر اور کیا چیزیں فائدہ کیا ملتی ہیں زمین سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آئٹ نمبر بیس آ رہی ہے اس کے لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے معایشا معایشا معیشت سے مراد ہم کہتے ہیں نا معیشت کا لفظ معیشت روزی کمانے کی انسان ہم کہتے ہیں ہم بھی ہماری معیشت کمزور ہے ہماری معیشت ٹھیک ہے زندگی گزارنا یہ ایسے ایش سے آی ہے عیش آشا عیش ٹھیک ہے گزارنا ہوتا ہے زندگی گزارنے کے معنی ہوتے ہیں تو معیشت سے مراد کیا ہوگا کہ روزی کا معیشت سے مراد ہے روزی کا سامان لس تم لس تم لیسا لیسا کا معنی نہیں کے مانا ہوتے ہیں نہیں لئی سا مطلب نہ ہونا ٹھیک ہے تو یہ تو لس یہ آگے آ جائے گا یہ جمع مخاطب کا سیگا آ جائے گا لستم مذکر اب دیکھیے وجعلنا النا لقفیحا معیشہ اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے ہیں وجال لکھن فیحا مہاشہ تمہارے لیے اس میں روزی کے سامان پیدا کیے ہیں ومن لس تم ومن لس تم برازقین بِراز... بِراز... اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے ومن لس تم لہو جن کو تم رز... سامان نہیں بھی دیتے یعنی روزی کا سامان نہیں بھی دے سکتے رزق نہیں دیتے اللہ نے ان کو بھی رسک پہنچا رہے ہیں تو گویا اللہ تعالی انسانوں کو بھی رزق پہنچا رہے اور اس مخلوق کو بھی ان اس مخلوقات کو بھی جن کو انسان کوئی رسک وغیرہ جن کو اللہ تعالی رزق پہنچا رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے کچھ بھی اللہ تعالی ہی اللہ تعالی کا نظام چل رہا ہے جس سے ان کو سب کو رزق پہنچ رہا ہے تو یہ سارا کا سارا اس میں بتایا گیا کہ انسان کس سے رزق حاصل کرتا ہے سب سے آسان چیز تو جو سم نظر آتی ہے کہ زمین کے اندر سے غلہ اگر وہ ہو رہا ہے انسان کھا پی رہا ہے بس صرف نہیں ہے زمین کے اندر اللہ نے معدنیات رکھی ان معدنیات سے ہمارا ارد گرد ہر چیز چل رہی ہے معدنیات سے اپنے ارد گرد کسی چیز پہ نظریں تو آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی وہ ساری کی ساری کہاں سے حاصل ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری کہاں سے حاصل ہو رہی ہیں وہ زمین سے حاصل ہو رہی ہیں لوہا دیکھیے لوہے سے کتنی چیزیں بنتی ہیں کہاں سے آ رہا زمین سے تانبا دیکھیے اور جتنی آپ چیزیں اٹھائیں گے سونا چاندی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی ہر چیز زمین ہی سے نکل رہی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں چیز تو زمین سے نہیں نکل رہی پلاسٹک زمین سے نہیں نکل رہی فلاں چیز نہیں نکل رہی لیکن اس کا جو را مٹیریل ہوگا وہ بھی جوں جوں پیچھے جاتے جائیں گے تو وہ زمین ہی سے نکل رہا ہوگا تو جو را مٹیریل ہوتا خام مال جو ہے پٹرول کو دیکھیے اور چیزیں دیکھیے جو چیز میں ہوں گے اس کا خام مال جو ہوگا وہ سارا خراب زمین سے تو یہ کہ اللہ نے کیسے رزق کا ذریعہ بنا دی ہر چیز کے لیے وہ ام شعیل امن شعین اللہ ان دن خزاں انہ اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں وہ ام ان شعین کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ اللہ مگر ان دنا مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس خزانے انسان کی قدرت میں نہیں وما نزز لہو وما نزل اللہ بقدر معلوم مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں معین مقدار میں اتارتے ہیں یعنی کہ ایک دم ہی ساری چیزیں حاصل ہو جائیں مثلا ہم کہیں کہ جی ایک ہی وقت سارا زمین کا سونا نکل آئے تو کیا ہوگا چند عرصے کے اندر استعمال ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر سے یہ پیٹرول نکل رہا ہے اور چیزیں نکل رہی ہیں کس طرح آہستہ آہستہ آہستہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے لیے ایک نظام رکھا ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک مین مقدار میں اتارتے ہیں وہ ارسل نہ ریاح وہ ارسل نہ ہوا ہوا کو کہا جاتا ہے ریاح جمع ریاح اس کی جمع ریحن کی اور لوا کہا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہیں جو وہ ہوائیں جو کہ بادلوں کو پانی سے بھر دیں ٹھیک ہے نا جو پانی سے بھر دیں تو انزلنا من السماء مانس فاسک... نہ کو موس اسکینا کا مطلب کیا ہوگا سیراب کرنا سیراب کرنا کے معنی ہوتے ہیں متکلیم کا سیکھ ہے اب دیکھیے ورسل نہ ریاح لوا کہہ لوا کہا ریاحا لا اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہیں جو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے وہ ہوائیں بھیجی ہیں ف من السماء منسما <مَاعًا> پھر آسمان سے ہم نے پانی اتارا ہے فن ضلنا منسما اے <مَاعًا> ہم نے آسمان سے پانی اتارا فس کئی نہ کو ہو پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا وما لہو بے <بِخَازِنِين> اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو ہم پانی کو اگر ذخیرہ بھی کرنا چاہیں تو کتنے عرصے کے لیے ذخیرہ کریں گے یہ اللہ تعالیٰ اگر یہ سمندروں کے اندر جمع نہ کرتے تو ہم کتنی دیر تک اپنے پاس پانی کو رکھ سکتے لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے میں نے ایک دن عرض کی تھی آپ سے یہ کیسے بنتے ہیں بادل کیسے بنتے ہیں سمندروں سے کس طریقے سے سورج کی شوائیں ہوتی ہیں اس سے بخارات بنتے ہیں وہ بخارات اڑتے ہیں وہ جاتے ہیں ان سے بادل بنتے ہیں وہ بادل چلنا شروع ہوتے ہیں بادل چلنا شروع ہوتے ہیں وہ جس جگہ کے اوپر ضرورت ہوتی ہے وہاں طرف ہوائیں رخ کرتی ہیں وہ بادل ساتھ ساتھ جاتے ہیں وہ بادل جا کے بعض دفعہ ٹکراتے ہیں پہاڑوں کی طرف پہاڑوں سے جب ٹکراتے ہیں تو بعض دفعہ برف ہوتی ہے باز دفعہ بارش ہوتی ہے یا ٹکرائیں نہ, نہ بھی تو تب بھی بارش ہوتی ہے یہ سارا کا سارا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے کیسے یہ ہوا چلے گی اور ایک لفظ ہوتا ہے کہ جی آپ نے سنا ہوگا ہوا کا دباؤ کم ہو گیا محکمہ موسمیات والے ہمیشہ کہتے ہیں جی فلانہ جگہ کے اوپر ہوا کا دباؤ کم ہو گیا تو جو ہی لفظ سنے کہ ہوا کا دباؤ کم ہو گیا تو اگلی چیز کیا ہے کہ گویا کہ بارش آ رہی ہے بارش آ رہی ہے کیونکہ ہوا چلتی ہے زیادہ دباؤ والے سے کم دباؤ کی طرف تو جب ہوا چلتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بادلوں کو اڑا کے لے کے جاتی ہے وہاں پر جب لے کر جائے گی تو پھر وہاں پر بارش بھی ہوتی ہے تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے محکمہ کے خاص طور پہ یہ میٹرولوجی والے جو ہیں وہ اس چیز کو کریں گے کہتے ہیں جی ہوا کا دباؤ کم ہو گیا فلان جگہ کے اوپر سیٹلائٹ کے ذریعے سے خاص طریقہ ہوتا ہے کیسے پہچانا جاتا ہے کہ بھائی جہاں پر بارش ہوگی یہاں پر کیا رہے گا کہتے ہیں جی دو دنوں بعد بارش کا امکان ہے تین دن بعد بارش کا امکان ہے وہ بتاتے ہیں اکثر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے حشر کوشر کے لیے کہتے ہیں کہ جمع ہونا جمع ہونا کہ وہاں پر سب جمع ہوں گے تو تمہارا پروردگار ہی ہے جو سب ان کو حشر میں جمع کرے گا انہو حکیم ان علیم بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے اس کا علم بھی بڑا ہے حکمت بھی بڑی علم بھی بڑا تو یہ دو رقو مکمل ہوئے آگے دیکھیے اب آگے آگے جو تیسرے رکو کا خلاصہ سمجھیے لا آگے اپنی ساری قدرت ہی کا ذکر کر رہے ہیں سب قدرت کا ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ذکر کریں گے اس رکوع کے اندر یہ چلے گا کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کس سے کیا سڑے ہوئے گارے سے ٹھیک ہے نا یعنی کنکناٹی مٹی سے چکنی مٹی کا اللہ سے چکنی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ٹھیک ہے نا اور جنات کو آگ سے یعنی آگ سے. جنات آگ سے پیدا ہوئے انسان مٹی سے پیدا ہوا اور جب ہوتا یہ ہے کہ جب سارا کا سارا ٹھیک ہے تو فرشت جو ہے پھر کیا ہوتا ہے اللہ ذکر کیا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام والے واقعہ میں نے جو کل خلاصے میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ دیکھو میں بنانے لگا ہوں مٹی سے ٹھیک ہے یعنی میں مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے لگا ہوں تو جب میں اس کو پوری طور پہ بنا لوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ٹھیک ہے اس نے کہا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالی نے اس سے کہا کہ بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہنے لگا کہ میں کیسے بچہ کو سجدہ کروں اس کو تو آپ نے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور میں جو ہوں میں تو ظاہری بات ہے میں تو اس سے اونچا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود یعنی یہ مردود ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دے گا کہ دفع ہو جائے نکل جائے یہاں سے ٹھیک ہے تو تجھ پہ کیا تک پھٹکار پڑتی رہے گی اب وہ جب اللہ تعالیٰ نے کہ تو تجھ پہ پھٹکار پڑتی رہے گی تو یہ جو تھا نا اب اس لیے کہا ہے نا شیطان کے اندر تین عین ہے شیطان کے اندر تین عن تھے چوتھا این نہیں تھا نا دیکھیں عبادت گزار بھی بہت بڑا تھا عبادت گزار بہت عبادت بھی کی عالم بھی بہت بڑا تھا عبادت گزارا عابد بھی تھا عین تھا اس کے اندر بہت عبادت کرتا تھا عالم بھی بہت بڑا تھا اس لیے اس کا نام پڑ گیا تھا مولم الملائکا مولم الملائکا فرشت فرشتے اور تیسرا عارف بھی بہت بڑا تھا عارف پہچاننے والا اللہ تعالیٰ کو پہچانتا بھی تھا عارف بھی تھا لیکن ایک عین نہیں تھا اس کے اندر ایک عین نہیں تھا عارف کیسے تھا عارف ایسے تھا کہ پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلال کے اندر ہے اللہ تعالیٰ جلال کے اندر ہے تو کہہ رہے ہیں کہ دفاع ہو جائے یہاں سے نکل جا نکل جا تو مردور ہو چکے لیکن اس وقت بھی کیا کہہ رہا ہے اللہ, اللہ سے کہہ رہے کہ یا اللہ مجھے تو کیا مت تک کے لیے مہلت تو مجھے مدد دے دے قیامت تک کے لیے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالی رد نہیں کریں گے رد نہیں کریں گے تو کہہ رہے کہ مجھے قیامت تک کے لئے مدد دے دے تاکہ میں تیرے جو بندے ہیں ان کو میں پھسلاؤں گا ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا تو عارف بھی تھا یہ پہچانتا تھا عابد عالم عارف تھا لیکن عاشق نہیں تھا عاشق نہیں تھا اگر عاشق ہوتا نا تو بس اللہ نے جب کہہ دیا نا کہ بھئی سجدہ کر لو تو پھر اس نے آگے سے کوئی توجی ہاتھ پیش نہ کرتا کوئی توجی ہاتھ پیش نہ کرتا سیدھا کا سیدھا مان لینا تھا بھئی حکم آ گیا تو بس میرے ذمے کیا ہے کہ میں اس حکم کو مان لوں تو یہ چیزیں وہ تھی عابد بھی تھا عالم بھی تھا عارف بھی تھا لیکن عاشق نہیں تھا اگر عاشق ہوتا نا سچا عاشق ہوتا اللہ کا تو پھر یہ کام ہی نہ کرتا بس حکم مل گیا تو پھر عاشق یہ نہیں دیکھا کرتا کہ بھائی میرے محبوب نے مجھے کیا حکم دیا ہے وہ کہتا ہے بس حکم مل گیا بس اس پہ عمل کرنا ہے تو اس وقت بھی اس نے یہ کیا کہنے لگا کہ مجھے یا اللہ تم مجھے مولت دے دے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو یہ مولت مل گئی ہے کب تک ایک وقت معین تک تو یہ مولت ہے اس نے کہا کہ یا اللہ اب کیا ہوا ایسی ہوا ہے نا اس نے کہا کہ میں انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کر دوں گا دنیا کے اندر یعنی دلکشی دل کو کھینچنے والی چیزیں دنیا میں پیدا کر دوں گا اور سب کو گمراہ کر کے اور ساتھ یہ بھی اتنا تیز تھا نا اس کو پتا تھا کہ سارے بندے تو میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے اوپر میرا دور نہیں چلے گا تو اسی وقت ہی اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے ساتھ ہی کہہ رہا ہے یا اللہ میں ان کے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا سوائے ان بندوں کے ٹھیک ہے جنہیں ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا جنہیں تو نے مخلص بنا لیا ہوگا نا ان کو نہیں ان کو نہیں گمراہ کروں گا باقیوں کو میں سب کو گمراہ کروں گا ٹھیک ہے نا تو یہ سارا کا سارا اللہ نے کہا کہ تو یاد رکھ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا ٹھیک ہے میرے بندے میرے بندے سے ابھی من مطلب کہ میں گارے کی کنکھنا مٹی سے ایک بشر کو پیدا گارے کی کھنتناتی ہوئی مٹی سے انسان کو یعنی بشر کو پیدا کرنے لگا ہوں ہو جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں میں روخی اور اس میں اپنی روح پھونک دوں فک لَهُ ساجدین, ساجدین تو تم اس تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا فَسَجَدَ الملا اکوت أَجْمَعُونَ اجماؤن چنوچے سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے کیا کر دیا اس نے انکار کر دیا اس نے انکار کر دیا ابا انکار کیا کس بات پر این یقون اماساجین سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے سجدہ کرنے والوں میں سے شامل ہونے انکار کر دیا گا نہیں نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا اللہ نے کال اللہ نے کہا کام ل... کہ تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ کہ تو سجدہ کرنے کہنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوا کوم اکن لم اکن لیم اکنلی اسجدہ لی بشرن خلقتا مسنون کہ میں دیکھو ایسے ایسی تکبر اس میں بھرا ہوا ایسا تکبر بھرا ہوا کیا کہنے لگا کہنے لگا لم اکن لی اش جدا لی بشارن خلکتا ہوں سال سال میں ایسا نہیں ہوں یعنی میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں لم اکن میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں اش جدا لی بشرین لی اش جدا لی کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کروں موصف آ گیا نا صرف منسلسال ان من ان مصنون کہ جس کو تون نے سڑے ہوئے گاڑی کی کھنکناتی مٹی سے پیدا کیا تو میں اس کو سجدہ کروں گا میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں ایسے اس کی وہ تکبر کال تو اللہ نے کہا فاخوج منہا فا ان اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے تو مردود ہو چکا تو شیطان کو بھی دیکھیں شیطان کو اس کے تکبر میں مارا ہے یہ تکبر اتنی گندی چیز ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ شرک کے بعد شرک کے بعد سب سے بڑی روحانی شرک کے بعد سب سے بڑی روحانی بیماری, بیماری تکبر ہے تکبر یہ تکبر انسان کو شرک کی طرف لے کے جایا کرتا ہے تو اس تکبر سے بچنا چاہیے اس نے تکبر کیا تو کیسے مردود ہو گیا ساری کی ساری عبادتیں گئیں سب کچھ گیا ختم ان لانا تائلا یومدین اللہ نے کہا تج پر قیامت کے دن تک پڑ, پڑی رہے گی اللہ نہ تھا یوم کیا قیامت کے دن تک اب آئٹ نمبر 36 آگے کو لبی کو لبی کہنے لگا یارنی انضر مہلت دے دیجئے ذرا مجھے یو باسون یو باسون پھر اس نے اس نے اس دن تک یعنی پھر اس نے کیا کہا کہنے لگا یارب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یو دوبارہ زندہ کئے جائیں گے تو قیامت تک کے لئے مجھے ذرا مہلت دے دیجئے تو اللہ نے فرمایا فعین نقام المنظرین یا پھر تجھے مہلت دے دی گئی یا پہ تجھے مہلت دے دیجیے ہلا یوم وقت مگر کب تک ایک ایسی میعاد کے دن تک جو ہمیں معلوم ہے نا ہمیں معلوم ہے کہ کب تک یعنی سور پھونکنے تک اس نے کہا تھا کہ دوبارہ زندہ ہونے تک تو اللہ نے کیا کیا سور پھونکنے تک کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب یہ ہلاکت ہو جائے گی تو اللہ نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ کب تک تجھے مہلت دی جا رہی ہے تو اس نے کہا تھا کہ دوبارہ اٹھنے تک ٹھیک ہے کوال اب ایسا ظالم ہے ایسا ظالم کہ اب خود گڑبڑ خود کر کے نسبت بھی کیا کر رہے نسبت بھی اللہ کی طرف کہنے کہتا ہے کولا تو کہنے لگا ربی ربی اے میرے رب بما بیما وی تو نے مجھے گمراہ کیا ہے بما اغویتنی او تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا اب یہ اس طرح یعنی کہ میں خود گمراہ ہو گیا ہوں کہہ رہا نے مجھے گمراہ کیا ہے لن لن از ننا وہی مزین کرنا لزئی نن لو اب کیا کہتا ہے اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں اب میں کسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کر دوں گا دنیا میں دلکشی پیدا کر دوں گا یعنی دنیا میں اور کیا کروں گا ولا گمراہ کے رہوں گا ان سب کو گمراہ کے رہوں گا تو نے مجھے کیا ہے نا اب میں ان انسانوں کے لیے اس کی وجہ سے کی انسان کی وجہ سے میں انسان کی وجہ سے نکلاؤں اس لیے اب میں انسان کو گمراہ کروں گا اللہ عباد کا منہ المخلسی اللہ عباد کا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہو. اس کو پتا تھا میرا تو بس چلے گا ہی نہیں ان کے اوپر تو پہلے وہ کر استثنا کر رہا نکال رہا الا عباد کا سوائے ان بندوں نے اپنے لئے مخلص بنا لیا ہو. ان کو نہیں گمراہ کروں گا تو یہ اس قسم کی اللہ نے اللہ نے فرمایا علیہ مستقیم یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ پہنچتا ہے ٹھیک ہے نا سرات ان مستقیم موصول علی. یعنی علی مستقیم. یعنی یہ وہ سیدھا راستہ جو مجھ پہنچتا ہے اور پھر ان عبادی علیہ کا علیہ سلطان اللہ من طبا من الغابین. ان یقین رکھ لے کہ جو میرے بندے ہیں لئی لکا علیہ سلطان ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا ہاں امبیا نیک لوگ انبیاء تو بالکل معصوم ہوتے نا اور وہ لوگ جو محفوظ, جو محفوظ ہو گئے جو محفوظ ہو گئے جیسے صحابہ کرام بھی تو محفوظ ہیں نا صحابۂ کرام بھی محفوظ ہیں گناہوں سے معصوم ہوتا ہے جو کرتا ہی نہیں محفوظ وہ ہوتا ہے جس کی جو یعنی جس کو حفاظت کی گئی ہوتی ہے حفاظت ہوتی ہے گناہوں سے صحابہ کے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے محفوظ کا اور انبیاء کے معصوم تو یہ جو ہے ان کے اوپر تو چل سکتا تھا اس کا بس نہیں چل سکتا تھا اللہ تعالی فرما رہے ان کا علیہم سلطان کی یقین رکھ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا مَنِ تب مِنَ آخوابین سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے جو تیرے پیچھے چلیں گے نا تو ان کو گمراہ کر دے گا لیکن جو میرے بندے ہوں گے جو پختہ عزم کیے ہوں گے تو وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے تو اس لیے کہا تھا نا فقی ہن واہد اشدان ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے شیطان پر ایک فقی فقی ہن واحد ہن ایک فقی جو ہے یعنی دین کی سمجھ رکھنے والا علم حاصل کرے بندہ دین کے اندر فقاحت آئے اس کو تو یہ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے شیطان کو اس کو بہکانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن عابد کو وہ بہکا دیا کرتا ہے عابدوں کو وہ بہکا دیا کرتا ہے لیکن جو عالم ہوگا سمجھ ہوگا وہ نہیں بہکے گا نہیں اور عالم سے مراد وہی جو صفات والا عالم ہو صفات والا عالم خالی عالم ہونا کافی نہیں ہوتا وہ جو صفات ہیں علم کی جو صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں یہ وَإنَّ جحنَّمَ وَإنَّ جحنَّمَ لَمُعدُهُمْ أجمعين لَمُعدُهُمْ أجمعين مراد کیا یہ وادے سے یعنی جگہ جگہ کے مانا ضابطے جہنماجمائ اور جہنم ایسے لو، تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانا کے لیے لها صبت اوا بن اس کے ساتھ دروازے ہیں لیکل با بن من ہم جز ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دو زخوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے یعنی سات دروازے ہیں تو ہر دروازے سے مختلف جہانویوں کے گروہ داخل ہوں گے یہ اس دروازے سے داخل ہوگا اس دروازے سے اس دروازے سے تو جہنموں کے مختلف جز مقصوم یعنی مختلف گروہ جائیں گے ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا کیا جائے گا آئٹ چوبیس دوہرا دوں ٹھیک ہے دیکھیے آئٹ نمبر چوبیس ناٹ نمبر چوبیس ولاقد علیم نل مستقدمین امین کم ولاقد علیم نل مسترین تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں ولاقد علیم نا ہم جانتے ہیں المستقمین جو تم میں سے آگے نکل چکے ہیں امین تم میں سے ملکت علم نل اور جو پیچھے رہ گئے ہم ان کو بھی جانتے ہیں اس کے دو مانا ہو سکتے ہیں جو پہلی قومیں تم سے نکل چکی ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو پہلی قومیں تھیں اور جو بعد والی قومیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں ایک تو یہ یا کہ جو تم میں سے نیک لوگ ہیں اگے بڑھ گئے نیکیاں کر کر کے ہم ان کو بھی جانتے ہیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں تو دونوں مانا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہو گیا چلیے جی افسر خارے ساتھی